الحمد للّہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین و سلاۃ وسلم اعلیٰ سید المبیا و قال کال اللہ تعلیٰ و تبار قاف القرآن المجیت و الفرقان الحمید بسم اللّہ الرحمٰن الرحیم یازینہ منولقدم و بیند الرسول الله اللہ الله اللّہ سمیعم یا انَََََََََََین کمر جرا تکثرم لوم وم صبر تخمان خیر الحم و اللّہ غفور الوہیم صدق اللّہ عظیم و صدقہ رسول نبی الکریم الروف الوہیم اللّہ قلوب نابل قرآن و زین اخلاق وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي شَاعِرِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَامِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وسّلام علیکسلی اللّہ ولی کا واسع محبوبہ ابلا عالمی تمام حمد وصناب تعریف و توصیف اللہ مجد و کریم کی ذات بابارکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کے اللہ جا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع ام رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و اجم والی غن و مقام لا مقام سید انسو جان سرور لالہ رخان نی ر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہن حسینہ تتیمائ دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلوائے صبح اضل نور ذاتِ لم یزل باعث تقوین عالم فخرِ آدم و بنی آدم نی بد ہا راز ما اوہا شاہ د ما تباح صاحب علم نشرہ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 آج کی یہ بابرکت ذیبقار اور بارونق یا یارسول اللہ کانفرنس جو آپ کے یہاں منعقد ہوئی ہے اپنے آکا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے اور اپنے آقا سے تجدیدِ عہد غلامی کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما معززین شہر علمائے کرام بالخصوص حضرت صاحبزادہ والا مرتبت جانشی میں شیخ الحدیث صاحبزادہ حامد وزا صاحب زیدہ مجدو ہو اپنی گنا گو صوفیات کے باوجود جلوہ فراز ہوئے ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلات وسلام کے سینے کا فیض اور نور نصیب فرما میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ابتدائی یہ پانچ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور مجھے آپ کی ایک ایک لمحے کی توجہ درکار رہے گی ارشاد فرمایا یا یو اللہ آمن امن اے اہل ایمان لا و بین یادا اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو ود تقلّہ اور اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ سمیع العلیم بے شک اللہ تعالی سنتا جانتا ہے واقعہ اس طرح ہوا بڑی عید کا موقع تھا حضور علیہ السلام کے کچھ اصحاب نے تقرب اللہ کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی قربانیوں کے جانور ذبح کر دیے اور ذبح کرنے میں جلدی یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے ابھی اپنے جانور ذبح نہیں کیے تھے کہ انہوں نے پہلے ہی ذبح کر دی حتیٰ کہ عید سے بھی پہلے اپنے جانور ذبح کر دیے دوسرا شان نزول علماء نے بیان فرمایا ہے یا یہ ہے کہ شاہبان کے انتیس ایام گزرنے کے بعد چاند دیکھنا چاہیے اور اگر چاند نظر آ جائے تو ٹھیک ورنہ تیس دن شابان کے پورے کرنے چاہیے جب چاند دیکھا گیا تو نظر نہ آیا تو کچھ لوگوں نے اگلے دن کا روزہ احتیاط رکھ لیا یوم شک کا روزہ رکھ لیا حضور نے نہیں رکھا تھا صحابہ نے رکھ لیا تب یات کریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری قربانیاں تیزی کا گوشت ہیں جلد بازی کا گوشت ہے جس کو تم کھا سکتے ہو تمہارے لیے حلال ہے لیکن قربانیاں نہیں ہوئیں انہیں حکم دیا گیا کہ دوبارہ جنور لو اور پھر تم ذبح کرو چونکہ حضور سے تقدم اختیار کر دیا گیا تھا گو صحابہ نے شعورن اور کستاً ایسا نہیں کیا تھا حضور سے مسابقت کا جذبہ نہیں تھا حضور سے بڑھنے کی نیت نہیں کی تھی ویسے ہی جلدی کرنے کی خواہش نے یا یام شک کے روزے میں احتیاط برتے ہوئے انہوں نے روزہ رکھ لیا گو انہوں نے اس کا قصد نہیں کیا تھا لیکن نفس العمر میں حضور سے پہل اور تقدم ہو گیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہ کیا اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو تمہاری قربانی نہیں ہے تمہارا روزہ روزہ نہیں ہے جو نبی کے تتبوں میں اتباع میں اور پیروی میں کیا جائے وہ عمل ہے اور جو نبی کی اتباع اور تتبوں میں نہ کیا جائے وہ نیک عمل بھی عمل نہیں ہے اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ تم نے قربانیاں دوبارہ کرنی ہیں اور تمہارا یہ روزہ نہیں ہوا اب صحابہ نے یہ جو قربانیاں پیش کی تھیں یہ کس لیے کی تھی اللہ کی رضا کے لیے اور پہل کس سے ہو گئی تھی حضور سے کیونکہ اللہ تو قربانی نہیں کرتا قربانی اللہ کے لیے کی جاتی روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا اللہ روزہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ سے پہل تو نہیں ہوئی تھی نفس العمر میں حقیقت میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے پہل قرار دیا اور کہا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو جبکہ کہ بڑھے تو وہ حجوس ہیں لیکن اللہ تعالی نے رسول کریم سے بڑھنے کو اپنے سے بڑھنا قرار دیا یہاں <تصفح> میں اگر گفتگو توالت کے ساتھ کرنا چاہوں تو ایک لمبا وقت درکار ہے اگر دو لفظوں میں سمیٹنا چاہوں تو اپنا عقیدہ یوں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے اگر کہیں گے تو کفر ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہے اس لیے اللہ تعالی نے رسول کریم سے بڑھنے کو اپنے سے بڑھنا قرار دیا اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بالخصوص صحابہ نے اس بات کا التزام کیا کہ کسی عمل میں مسابقت پھر نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھ لیجئے صلاح ادیبیہ کے موقع پہ جب انہیں سفیر بنا کر حضور بھیجتے ہیں قریش مکہ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے چلو عثمان تم آگے ہو اللہ کا گھر سامنے ہے تم عمرہ کر لو طواف کر لو حجر عصبت چوم لو حیم میں نفل پڑھ سکتے ہو تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو آ بھی گئے ہو تم عمرہ کر لو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اگر میرے رسول عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا دل ترس رہا تھا کابے کے دیدار کے لیے کتنا عرصہ ہوا تو چھوڑا تھا اس شہر نور کو اور کابت اللہ کا طباف کیے عرصہ بیت گیا تھا دل مچلتا تھا جذبے گڑائیاں لیتے تھے لیکن کہا جب حضور طباف نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بھی سن لیجیے طواف کرتے کرتے رکے حجر اسبد کے پاس آئے چومنے لگے تو رک گئے کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہم نے کترا دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے ہمارے استاد فوائد کرتے تھے ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں نہ مانے تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نہ مانے اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو مدینے کی گلی کے کتے کو بھی مان جائیں تو اس نسبت کا احترام ہے کہا حجر میں چوما ہو اللہ نے جن کو نصیب کیا انہوں نے تو منظر دیکھا ہوگا جن کا نصیب ابھی تک نہیں جاگا آج کی مجلس میں آپ لوگوں کے نام میری دعا ہے اللہ آپ سب کو در رسول کی اور اپنے در کی حاضری نصیب فرما سچی بات ہے جس نے دیا دور نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا اب وہاں ہر میں الہی میں ایک منظر ہوتا ہے کہ لوگ حضرت اسود کو چومنے کے لیے جس بےتابی کا اظہار کرتے ہیں وہ بڑا دیدنی نہیں ہوتا میں نے کمزور سے کمزور اشخاص کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ سجا کے حجر اسود کو چومنے کا رسک لے رہے ہوتے ہیں جو طواف بھی لڑکھڑا کے کرتے ہیں وہ حجر اسود کے اس رش میں گھس رہے ہوتے ہیں جان کا اندیشہ بھی ہے لیکن پھر بھی اس پتھر کے لیے انسان اتنی تڑپ رکھتا ہے اتنی اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہاں انسان اش حش اٹھتا ہے کہ اتنا پیار اتنی محبت اچھا پھر جس کو موقع نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ حجر اسود کو چومے چلا جاتا ہے کبھی اوپر سے چوم رہا ہے کبھی نیچے سے چوم رہا ہے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے لوگ بڑے دیوانے ہیں اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع نصیب ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ چوم لیں اور جان چھوڑ دیں یہ تسلسل کے ساتھ چونے چلے جا رہے ہیں یہ تو دیوانے لوگ ہیں تو میں نے کہا میاں اصل بات یہ ہے کہ یہ پتھر نہیں چوم رہے یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں یہ <تصفيق> کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں ایک جگہ سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چما ہو ادھر چومتے ہیں خیال آتا ہے ادھر نہ چوما ہو پھر خیال آتا ہے حضور نے نیچے سے نہ چما ہو پھر خیال آتا حر سے نہ چوما ہو میں نے کہا میاں یہ پتھر نہیں چومتے یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں تو حجرِ اسوت کو حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چومتے ہوئے رک گئے کہا میں کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے نہ ہوتا بلکہ صحابہ نے اس بات کا التزام رکھا کہ حضور سے سووری اور مانوی کسی انداز سے بھی تقدم نہ ہو حضرتِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی کہانی سنی ہے۔ بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے بخاری کے اندر روایت موجود ہے حضرتِ صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مزن نے کہا کہ میں اذان پڑھوں تو آپ جماعت کروا دیں کیونکہ حضور کو تاخیر ہو گئی انہوں نے اذان پڑھی آپ مسلح پہ کھڑے ہو گئے صحابہ پیچھے صفے باندھے کھڑے تھے حضرت سیدنا صدیق کے اکبر مسلح پہ ہیں. بلکہ ترمزی کے لفظ ہیں مرض میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تین مرتبہ کہا اور جب حضرت آشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا کہ حضور وذکی کل قلب ہے کسی اور کے لئے حکم جاری کیجئے تو حضور نے فرمایا انت النسابہ ابن یوسف یوسف علی اورテナ بنو ابو بکر کو حکم دو یہ بخاری کے لفظ ہیں اور آگے ترمذی کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا لا ینبغي لقومن فیہم ابو بکر ا یمهم غیر ہو کسی قوم کے لئے مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہوئے امامت کوئی اور کرواے کہا انہیں حکم دو حضور ابو بکر صدیق مسلے پہ لوگ پیچھے صفے باندھے کھڑے حضور جلدی فارغ ہو گئے تو تشریف لائے تو جماعت کھڑی تھی اب جب پیچھے والے لوگوں نے دیکھا کہ حضور آ ہیں تو انہوں نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا پچھلی صف سے لے کر کے مسلح تک راستہ بن گیا اب میں اس سوچ کو کدھر لے جاؤں کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی صرف ہمت بسوئے شیخ و ام صالحا عظم و عظیم گوب جناب رسالت ما بچن دی باطر از استغراق کے گاو खरे خودست کیا کیا بولی بولی گئی اور کیا کچھ کہا گیا شاید یہ حدیث نظر سے گزری ہوتی تو یہ عقیدہ کبھی معرض وجود میں نہ اتا پیچھے سے لے کر کے اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہماری مسجدیں نہیں تھیں کہ دو تین صفیں ہوتی سیابہ کی جماعت کھڑی ہوتی تھی تو صحابہ تو کہتے ہیں مومن کافر میں فرق ہی نماز کو سمجھتے تھے تو کتنے لوگ تھے اور پیچھے سے لے کر کے آگے تک جو ہے وہ صحابہ نے نماز کے اندر حضور کو پروٹوکول دیا نماز کے اندر حضور کے لیے جگہ بنائی بلکہ تصویر کرتے تھے ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مارنا تاکہ اگلے والے متنبے ہو جائیں اور وہ راستہ چھوڑے جاتے تھے حتیٰ کہ حضور پیچھے آ گئے پہلی صف میں پہنچ گئے حضرت ابوب کے صدیق جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ دائیں بائیں التفاط نہیں کیا کرتے نے اتنی کثرت سے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارے کہ وہ سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیچھے ہوا جب انہوں نے غور کیا تو حضور کھڑے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو نماز پڑھا رہے ہیں انہوں نے مسلح سے پیچھے سرکنا شروع کیا آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی حمد کہی اور اس پیچھے مسلح پہ سڑک حضور مصلی پہ چلے گئے نماز سے فرارط ہوئی سلام پھرا حضور نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا جو تھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو تو پھر تم پیچھے کیوں اگے تم اگے کیوں نہ رہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لفظ سنیے کہنے لگے ما کان ل ابن ابي قحافہ تا ا يومن یعنی نبي صلى الله عليه وسلم حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جذت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے اگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے تو حالتے نماز کے اندر بھی حضول سے پیچھے آگئے اور پیچھے تقدم اختیار نہیں کیا ہے تو کہا اے ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ سمیع بے شک اللہ سنتا جانتا ہے یا دوسرا حکم اہل ایمان لا فوق سوت نبی اس عزت والے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ وَلَا لَهُ بَعْدِكُمْ لِبَعْد اور جس طرح ایک دوسرے سے وانتم لا تشعرون کہیں تمہارے عمل برباد نہ کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے ضبط کرنا ایک ہے ہبت کرنا جو چیز ضبط ہو سلو پر واپسی ہو جاتی ہے اور جو چیز ہفت ضائع کر دی جائے وہ ناراضگی ختم بھی واپس نہیں ہو کہا میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا تم سمجھو گے ہمارے دامن میں بڑی نیکیاں ہیں لیکن پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا سارے آماز لٹ جائیں گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہوگی یہ اتنی نازک بار گاہ علامہ اقبال علیہ رحمان نے عزت بخاری کے شیر کو اپنے کلام میں درج کیا ہے ادب گاہ زیر آسمازکر نفس گم کر دمی ایت جنید و با کہتے ہیں یہ وہ عزت والی بارگاہ ہے جہاں جنید بغدادی اور با یزیدے بوستانی آئیں وہ بھی سانسوں کو روک کے یہاں سانسوں کا شور بھی بے بھی کہلاتا ہے یہ اتنی عظیم المرتبت بارگاہ ہے کہ یہاں آواز کا لہجہ بھی بلند نہ ہونے پائے اور صحابہ اکرائے کریمہ کے نزول کے بعد اپنی آوازوں کو اتنا پست رکھتے تھے کہ حضور کی موجودگی نے جب بات کرتے تو سرگوشی کے نراض میں کر اور یہ حضور علیہ السلام کی حیات زہریہ میں بھی حکم باقی تھا اور حضور کے وسالے با کمال کے بعد بھی حضور کے روزہ نور کے پاس یہ ادب اس کی رعایت کرنے کا حکم امت کو آج بھی باقی ہے کہ آواز کو اونچا نہ کیا جائے بلکہ امام مالک کی سنی جنہیں امام داد الحجرا ہیں امام دار الحجرا اس لیے کہتے ہیں مدینہ کے ناموں میں سے ایک نام دار الحجرا ہے اور یہ ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے ہیں صرف زندگی میں ایک حج کیا دوسری مرتبہ نہیں گئے کسی نے کہا کہ آئیے نہ حج کرنے کے لیے چلیں حضرت امام مالک نے کہا فرض تھا میں نے ادا کر کہا نفلی حج بھی تو کیا جا سکتا ہے تو امام مالک کہنے لگے میں نہیں نکل سکتا شہر مدینہ سے کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے حضور استعت ہو کہ وہ مدینے, میں فوت ہو تو وہ مدینے میں مرے جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کے ایمان کی ضمانت دوں گا یہ بہت بڑی سعادت ہے میں نے ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب کو جواند المدینہ ہوٹل کے طے خانے کے اندر دیکھا ایک بوڑھے شخص کے ساتھ وہ رہتے تھے کسی زمانے میں پشاور یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے چارج رہے ہیں بہت بڑا نام ہے حضرت سلطان علی رحمہ کی جتنی فارسی سے اردو میں انہی نے منتقل کی ہیں تو یہاں ان کا خاصا کام تھا پہچان تھی عزت تھی رہے باوجود آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں, ان, کو اس کے کہ کیوں رہ رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگے میں صرف موت کا انتظار کر رہا اس مرتبہ جب ہم حضور کے دیا نور پہ گئے تو ایک اثر کی نماز پڑھ کے نکلے تو بقی کی جانب جہاں دار ال بنا ہوا ہے جن لوگوں نے شہر دور دیکھا ہے وہ منظر سامنے آ گیا ہوگا تو وہاں اصل کی نماز کے بعد ہم چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے ایک بوڑھا شخص جس کی عمر ستر سال کے قریب ہوگا اس کی ایک ٹانگ لکڑی کی تھی وہ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اور اس انداز سے اس نے حضور کی سنت داڑھی کو خراج پیش کیا کہ اگر ہمارے موجودین میں سے اگر کسی شخص کے چہرے پہ حضور کی سنت کا ضرور نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ داڑھی منڈوا دے اس انداز سے اس نے حضور کی سنت کو اتنے میٹھے لہجے کے اندر خراج پیش کیا اور مغرب کا وقت قریب ہو گیا اور شام کے میں نہیں کہتا اندھیرے چھا رہے تھے مدینے کی شام بھی بنارس کی صبحوں سے حسین ہے اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو اور نور کے سانچے میں ہر ہار ڈھلا دے مدینے کی شام بھی جو ہے وہ صبحوں سے ہسین ہے روشن ہے بلکہ وہاں جب شام ہوتی ہے لگتا ہے دن چڑھایا ہے تو مسجد نبوی کے میناروں سے اذان کی سدائے دل نواز آنا چاہ رہی تھی جی چاہا کہ مہاراجی چاہ کے ہم جلدی سے مسجد نبوی میں چلے جائیں لیکن وہ بزرگ اپنی بات کو طول دے رہے تھے ہم نے ان سے جان پھوڑانے کی پوزیشن میں ان کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے ہم جا رہے ہیں اللہ حافظ السلام علیہ جب یہ لفظ کہہ کر کے میں واپس پلٹا تو ان کے چہرے پہ میں نے دیکھا غصہ ہے اور میں نے جب غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے میں بڑا پریشان ہوا میں تو پاکستان میں بھی کوشش کرتا ہوں کسی کا دل نہ توڑا جائے اور شہر مدینہ میں اس شخص کا میرے سے کوئی دل ٹوٹ گیا کوئی جملہ میں نے بار بار اپنے لفظوں پہ غور کیا تو میرے لفظوں میں کوئی ایسا سکل نہیں تھا جو اس کے دل کے لیے بوجھ کا سبب بنتا تھا. تو خیر میرے قدم رک گئے میں نے کہا کہ بزرگوں میں نے کیا بری بات کہی ہے میں نے یہی کہا نا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ ناراض ہو گئے تو وہ بزرگ رو پڑے کہنے لگے چھیالیس سال ہو گئے مجھے مدینے میں موت کا انتظار کرتے اور تم اب بھی مجھے زندگی کی دعائیں دے رہے ہو میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے شہر کے اندر موت آ جائے تو وہ شہر جس میں مرنا بابرو ہے علامہ اقبال کے شہر میں آیا ہوں چلو اس حوالے سے مجھے اقبال کا ایک قصہ یاد اقبال نے بھی آرزو کیا کو تاجی کو ارب ہندو ہے تو تعریف کرے جاتا ہے اور پھر تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے حضور میں تعریف کر رہا ہوں آپ کی میں آپ سے ایک آرزو کرنا چاہتا ہوں پھر ایک بار دوبارہ حضور کی مدد شروع کر دیتے کہتے ہمت نہیں بڑھ رہی چھوٹا وہ بات بڑی پھر اس کے بعد دوبارہ کہتا ہے آپ رحمت اللہ عالمی ہے اس لیے میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور میں عرض کر رہا ہوں اور وہ عرض کیا ہے کو کب را دیتا بیدار بخش مرک دے در سایہ دیوار پر میرے مقدر کے ستارے کو روشنی دے دیجئے مجھے اپنے روزے کی دیوار کے سائے میں قبر دے دیجیے آرزو دارم کے میرم در حجاز میری آرزو یہ ہے کہ میں مروں تو اس مٹی میری موت آئے اچھا یہاں تک اجز ہی اجز ہے لیکن اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اس ارض کو بیان کرنے کے بعد آپ میں پڑے اقبال کے تہوار بدل گئے پھر اقبال آسمان کی طرف حضرت کہتا ہے پھر جب مجھے یہ عزاز مل جائے تو پھر میں اس آسمان کو کہوں لا نہ اپنی ستارے لا شمس و قمر اے آسمان اپنے دامن میں چمکتے ہوئے یہ کم کمیں اور یہ ستارے جن پہ تمہیں ناز ہے ذرا لے گیا میری قبر کے زروں کا مقابلہ تو کر کے دکھا چونکہ میری قبر کچھا محبوب میں بنی ہوئی ہے تیرے ستارے میری قبر کے زروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو حضرت امام مالک ساری زندگی حضور کے در نور پہ رہے بولو براز کے لیے آپ مدینہ شریف کی دودھ سے باہر نکلتے تیزی سے دوڑتے پھر واپس پلٹ آتے اور کہتے کہیں باہر مجھے موت نہ آ جائے اور آپ کے اکثر کندھے زخمی رہتے تھے اور کندھے زخمی اس لیے رہتے تھے کہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے گلیوں میں نہیں چلتے تھے کہ حضور کے قدموں کے نشان پہ میرا کوئی قدم نہ آ جائے یہ امام مالک کی محبت 40 سال تک حضرت امام مالک نے حضور کے روزائے نور کے پاس بیٹھ کے در سے حدیث ہے چالیس سال امام شاہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک سے پڑھنے آیا ایک ادائی مجھے کھا گئے اور پھر میں انہی کا ہو کے رہ گیا امام مالک جب حدیث روایت کرتے محدثین کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے فرمایا لیکن امام مالک حضور کے روزے کے پاس ہی بیٹھے تھے اور روزہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کالا کالا صاحب و حاضر مزاح اس مرکدے نور کے مکین نے کہا ہے تو کہتے ہیں کہ لفظ کھا گئے مجھے اور میں نے کہا میں نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی پھر امام شافی نے طویل عرصہ امام مالک کی صحبت نے گزارا امام مالک نے چالیس سال تک حضور کے روزہ نور کے پاس بیٹھ کے در سے حدیث دیا ہے اور چالیس سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کے ودک کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی چالیس سال میں کتاب کے برک کے الٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی یہ حضور کی چوکھٹ کا دب لے سانس بیا حصہ کے دربارِ نبی اے ایمان والوں میرے نبی کی آواز سے آواز ہوں نہ کرنا آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج بہتر تے ہتر جو حال کر رہے ہیں اللہ یازب لوگوں نے اپنی بحث کا مرکز بنایا ہوا نبی اس لیے مبوس تو نہیں ہوئے کہ تم ان کا علم اور ان کے اختیار ناپر تولو نبی تو اس لیے دلوا فیراز ہوئے تھے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگی سوار ہو اگر ضرورت پڑے تو نبی کے نام پہ جان بھی بار دو لیکن آج کیا کچھ ہو رہا ہے میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیہا نہیں کوئی ہو ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقاں اصلی چول ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے دینے ایہو شور ڈٹھا اللہ والا ہاں گل مکا دیتی کو بھی نہیں بخشوا بھی نہیں دیتے جو سے نہ چھوڑا سکے سنبھلتا نہیں جن سے اپنا ڈبٹا سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا ہم اس کے کسیدے پڑتے ہیں جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ جو چاہ لے تو خدا قبل بدل دے تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا ہم اس کی ناخوانی کرتے ہیں جس نے کہا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہم کے کسی پڑھتے ہیں می بریا کستوری جدو یار آپ کا ذوق سلامت ہے کہ اب ہمارا حق کا کیا مزور کے قصیدے پڑھے مغرب نے سمجھاتا شاید ان کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے لیکن اقبال کہتا ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے مسلمان کے, جذبہ پیدا پوری امت کے ایک حرارت پیدا ہوگی بد قسمتی یہ ہے کہ ہمارا لیڈر کوئی نہیں ہے چمن میں رقت گل شبنم سے تارک سمند ہے, سمن ہے، سبزہ ہے، سار ہے مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم یہاں کا لالا بے سوز جگر چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران بے غیرت ہو گئے ہوئے۔ اس وجہ سے جو ہے جو ہے وہ نقلاف نہیں آ رہا لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے اور میں نے جگہ جگہ دیکھا ہے لوگوں کے سینے میں ایک ہے ایک جذبہ لیے ہوئے لوگ رہے گئے مرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ایک امت کے اندر جذبہ پیدا ہوا تو مغرب نے سوچا تھا شاید ہم ان کے سینے سے عشق کی وہ چنگاری چھین لیں گے لیکن مغرب اب دیکھ لیں کہ یہ چنگاری اب چھولا جمانہ بن گئی ہے اور کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے محمد کے قصیدے نہ پڑے جا رہے ہیں شاید آپ نے دیکھا ہو تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اب حضور کی قصیدہ خانی پوری قوت اور پورے بانک کے ساتھ کریں تو بات کر رہا تھا می بر یا کستوریاں کا یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ او دے بنیا سائن جتنے یار نے موڑیاں ہم دوست نبی کے چاہنے آپ کو واقعہ تو یاد آ گیا ہوگا کہاں یہ خیال کے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور کہاں یہ قرآن کی آئے تو چاہے تو قبلہ نہ بدل دے کد ناخا بجے کا کبلا تان کہا محبوب اگر پروگرام ہو گیا تو پھر بدل رہا قبیلہ بن سلیم کی مسجد ہے زہر کی نماز ہے دو رکھتے پڑھ چکے ہیں دو ابھی باقی ہیں خاطر آتر میں خیال آیا قبلہ بدل جائے تو کیا ہو تائرہ سجرہ نشین کے پروں کے پھر پڑھ پڑھانے کی آواز آنے لے کہا محبوب حبوب پروگرام بند گیا پھر دیر کا آئے کی ابھی رخ پھیل لو یا اللہ کی نماز تو پوری ہولے صحابہ ذہنی طور پر امادہ تو نہیں کیونکہ صحابہ پہلا قبلہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بالکل مسئلے قبلہ تیان اللہ آپ کو نصیب کرے زیارت اس کی پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور وجودہ قبلہ بالکل رخ پھیرے گی پریشانی تو ہوگی زیادہ نماز پڑھ لینے دی جائے بتا دیا جائے جو پڑھ لی سو پڑھ لی آئندہ نماز تو منہ کر کے پڑھیں گے ہم نے نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کل سے نماز سوا دو بجے پڑیں اگر اسی دن بتا دیں تو لوگ تو گلے کو آئیں گے ہم تو آئے ہیں دو بجے کے ساتھ سے پندرہ منٹ اور انتظار کریں تو ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں یہاں تو قبلہ بدلنا تھا ایک نماز بتا دیا کہا نہیں محبوب ابھی تو پوری ہو لے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہو ہوتے بنے سائن جدے یار نے بوڑیاں ہم تو اس کے چاہنے اس نبی کے ماننے والے ہیں تو بات کر رہا تھا کہ کہاں یہ مزاج کی امت ناپنے اور تولنے میں لگی ہے اور کہاں یہ حکم خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائی لہجہ بھی اونچا ہو گیا سب کچھ غلط کر دوں گا آواز ضائع کر دوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے تم سمجھو گے کہ ہماری نیکیاں بدستور موجود ہیں لیکن لٹ جاؤ گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی ہو اور آگے فرمایا ان رسول اللہ رسول وہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول کریم کے ہاں پسٹ رکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نرم رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے تقوے کی علامت کیا متقی کی کون ہے جس کی نمازیں زیادہ ہیں جس کے روزے زیادہ ہیں جس کی عبادت کا طول و عرض بہت سارا ہے جس نے حجب عمرے زیادہ کیے ہیں اللہ کہتے ہے جو میرے محبوب کا ادب کرتا ہے اس کا دل تکوے کے لیے منتخب ہو گیا یہ سیدھی سادی نشانی سمجھ میں آ گئی متقی کون ہے دیکھنا ہے متقی کون ہے حضور کا نام سن کے جسے ٹھنڈ پڑتے سمجھو متقی ہے حضور علیہ السلام سلام کا ادب جو ملحوظ رکھے وہ متقی ہے ادب پہلا کرینا ہے محبت کی کرینے بلکہ شہر اقبال میں آیا ہوں تو اقبال کی بات بھی تو یہاں کرنی چاہیے اقبال سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے دو لفظی بتاؤ دین کیا ہے ایک تو تا تین گھنٹے کا خطاب کیا جائے کہ دین یہ ہے چھ سو صفات کا مبسوط مقالہ ہو کہ دین یہ ہے لیکن اگر دو لفظوں میں پوچھنا چاہو کہ دین کیا ہے تو اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش ادب اگر دو لفظوں میں تشریف پوچھو نا دین کی کہ دین کیا ہے تو اقبال کہتا ہے تلب یار میں جلنے کا نام دین ہے یار میں جلنے کا نام دی سراپا سوٹن طلب تلب یار میں جلنے اور مرنے اور تڑپنے کا نام دین ہے اسی لیے کہا تھا نا اس نے اللہ سے تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے دلے مرتزہ سوزے سے لیک دے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں خاک کا ڈھیر ہے عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں عشق ہی ذات. عشق ہی ذات. عشق نہ ہو تو شرح کتاب کچھ بھی نہیں پلے بچتا اگر عشق نہیں ہے یہی حرارت ہے یہی جذبہ ہے یہی سب کچھ ہے کہتے ہے جلنے طلب. کا نام دین ہے عشق ادب ادب سے دین شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہے دین اور یہ ہے دین کی تشریح تو وہ لوگ پتبے والے ہیں جو اپنی آواز حضور کے ہاں پست رکھتے ہیں لہوم مغفرت و اجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ایک تو اللہ نے بخش دے گا سارے گناہوں سمیت بخش دے گا. اور دوسرا اجر عظیم اجر عظیم کیا ہے دیکھو میں اگر کہوں کہ آج میں نے بڑی خیرات کی ہے تو کتنی کی ہوگی پانچ سو روپیہ دے دیا ہوگا ہزار روپیہ بانٹ دیا ہوگا بڑی خیرات کی ہے تو میرا بڑا کہنا اتنا ہی ہو سکتا ہے لیکن ایک کروڑپتی شخص کہے کہ آج میں نے بڑا مال بانٹا ہے تو اس نے لاکھوں بانٹے ہوں گے لیکن اگر ارب پتی کہ آج میں نے بڑا بانٹا ہے تو اس نے کروڑوں بانٹے ہوں گے اگر خرب پتی کہے کہ آج میں نے بڑا مال لٹایا ہے تو اس نے تو نہیں لٹائے ہوں گے ہوں گے جتنا بندہ بڑا ہو اس کا بڑا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے تو جب اللہ کہہ کہ میں بڑا گا تو پھر اللہ کا بڑا کتنا بڑا ہوگا جو رسول کا ادب کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ان کے لیے عظیم ہے تو جس کو اللہ بھی عظیم تو وہ کتنا عظیم ہوگا اب اللہ کا قلیل دیکھ لیجیے اللہ کے عظیم کا تو اندازہ نہیں ہو سکتا کل بتاؤ دنیا کلیل اللہ کہتا ہے محبوب دنیا کا سارا سامان اللہ کی نظر میں تھوڑا ہے سارا سات بدر اعظموں پہ پھیلے ہوئی کائنات سمندروں کی تہوں میں پھیلے ہوئے موتی پہاڑوں کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے لوگوں کے پاس کے اداروں کے پاس سرمایہ جو کچھ دنیا میں ہے اللہ کی نظر میں تھوڑا ہے لیکن محبوب کے ادب کرنے والوں کو جو اللہ عطا کرے گا وہ عظیم ہے وہ کتنا عظیم ہے ہم یہاں پہ پھنس ان لذیذ اکثر وہ جو ہجروں کے باہر آ کے آواز دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، اکثر عقل نہیں رکھے یہ ایک وقت آیا تھا جو آداب رسالت کی رعایت نہ رکھ سکا دیہاتی تھے نہیں جانتے تھے ادب کیا ہے باہر کھڑے ہو کر کہا یا محمد اخت نہیں۔ ہماری بات باہر نکل کے سنیں یہ حضور سے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند نہ آئے سورہ حجرات کی آیت نے ہے اور اسی وجہ سورت کا نام ہو جو رہا تھا حجرے کی جمع ہو جو اللہ نے محبوب کے حجروں پہ کل نہیں رکھتے اگر وہ آوازیں نہ دیتے صبر کر کے کھڑے ہو جاتے حتی تخر جائے محبوب تو خود ہی آ جاتا بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا غلام آئے تھے نبی کو پتہ چل گیا تھا کہ غلام آئے صبر تو کرتے نبی خود ہی تشریف لیا یہاں تو لفظوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی حضرت ہو زیفہ بندیمان کی سنی سہا کی روایت کہتے ہیں میری امی نے کہا کہ جا حضور کے پیچھے نماز پڑھ اور حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا کتنی خوش نصیب لوگ آج آپ کی مائیں کہتی ہوں گی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سونا لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے مائیں کہتی ہوں گی بیٹے جاؤ حضور کی زیارت کرا حضور کا دیدار کرے تو کہا بیٹے جاؤ حضور کا دیدار کرے لیکن اس شرط پہ تمہیں میں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا یہ اگر وعدہ کرتے ہو تو چلے جاتا حضرت حضیفہ بندی مان نے وعدہ کر لیا آگے حضور کی خدمت میں مغرب کی نماز کا وقت تھا حضور نے نماز پڑھائی سلام کیا آج کروں لیکن حضور تشریف ارما رہا نہیں اٹھے کہتے ہیں میں بھی بیٹھا رہا عشاء کی نماز کا وقت نماز پڑھائی حضور تشریف فرما رہا تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھے اور جلدی جلدی اپنے نور کی طرف جانے لگے میں نے سوچا کہ وہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دے دی کہ جا حضور سے جا کے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا ماں نے پوچھا کہ بیٹے دعا کروائی ہے حضور سے تو کیا جواب میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی نہیں کروائی ہی. کہتے میں جلدی جلدی حضور کے پیچھے چلا جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور ہجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا کہا کون ہے ہے میں نے کی ہاں حضور ہوں کہا ماں آ تو کہا فاطلہ باد اب میں کہا اللہ تجھے اور تری ماں کو بخشے کیا کام میرے ساتھ اللہ تجھے بخشے تری ماں کو بخشے کیا کام ہے میرے ساتھ اب حضرت عزیفہ کہتے ہیں میں جواب کیا دیتا جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو گیا اللہ کہتے ہیں محبوب یہ حجروں کے بعد کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ ہم آگے ہماری بات سنیے محبوب یہ اگر سبل کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جاتا حتہ تخت ہو ہم تو خود ہی تشریف لے آتا اللہ اکبر بندہ بٹ نہ جائے آگا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے تو آج ماں کو رات نیند نہیں آ رہ میں ویڑے میں کبھی دائیں جاتی ہے کبھی پائیں جاتی ہے پوچھا ماں کیا باز ہے کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بے چین اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سخت چوٹوں میں تو ماں سمندر پار بیٹھے ہوئے بیٹے کے درد کو محسوس کرتی ہے یہ رشتہ ماں کا ہے تو نبی کا رشتہ تو ہے ہی بڑا بڑا لو تب لو شو کا تم فیچلے چوبے تو اس کی تکلیف مجھے ہو دے. اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں اکبال کہتا ہے درد ہو کوئی ہوتی ہے. قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ تو یہ کیسے ہو سکتا حضرت یاسر کی ہے عزت ہماری امام سجوتی نے پایا تو طالب البیری خسائ سے نبی میں لکھا کانٹوں نے پکڑ کے آنکھ میں رکھا حضرت عمار اتنے یاسر رو پڑے کافر سمجھے آگ سے ڈر گیا کہاں نکال دیں منحرف ہو جائے گا اسلام سے کہ تم غلط سمجھو میں کسی اور کہانی میں رو رہا ہوں میرا تو درد کوئی اور ہے فسی جو دام میں بل بل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے کباب شما کے شولہ پہ کیے کی اے یاد یہ شکل گل نظر آئے دم تھوڑی سی تشریح کر رہا بلبل بل کو پکڑ لیا تھا شکاری نے بلبل بل نے کہا کہ مجھے تو قتل ضرور کرے گا میرا کباب بھی ضرور تیار کرے مجھے چھوڑنے کا نہیں صبح سے جال لگایا ہوا ہے میں یہ کہہ بھی نہیں کہ مجھے چھوڑ دے لیکن ہر مرنے والے کی کوئی آرزو بھی تو ہوتی میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھون مجھے کوئلوں پہ نہیں بھون بلکہ جلتی ہوئی شمع کے شعلے پہ میرا کباب بنے کیوں اس لیے کہ میں بل بل ہوں. اور بل, بل کا تعلق اور محبت کا رب تو رشتہ پھول سے ہے تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں لیکن جلتے ہوئے شولے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو رکھے یار سامنے ہو فسی جو دام میں بل بل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل گر کیا ہے تُو نے اسیر مجھے کباب شما کے شولہ پہ کیجئے اے سیار کہ شکلِ گل نظر آئے دمِ اخیر مجھے حضرت ابن یاسر نے کہا میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ شکلیں گل نظر آئے دمے اخیر مجھے میری ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیبت میں تو اس لیے رو رہا ہوں بندہ مٹنا چائے آگ کا پہ تو وہ بندہ جائے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ادھر یہ تڑپ پیدا ہوئی ادھر حضور تشریف لے آئے کافروں نے پکڑ کے آگے میں ڈال دیا حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ اور لفظ عدیس کے حضورﷺ نے کہا یا نارو کونی بردم و سلاما الا عمار ابن یاسر کما کنت الا ابراہیم اے آگ میرے امار پر ایسے تھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم پر تھنڈی ہوئی تو آگ نے حضرت امار ابن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جنایا اور وہ بعد میں شہید ہوئے تو یہ ہے حضورﷺ کا امت کے ساتھ تو کہا گر وہ سب کر دے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا لکانا خیر اللہم تو یہی کے لیے بہتر ب اللہ رحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا کیونکہ یہ آداب جانتے نہیں تھے نئے نئے لوگ آئے تھے اللہ نے معاف کر دیا تو کہا میرے محبوب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے تو میرے محبوب کو آواز کھانے اور صحابہ کا پھر مزاج تھا کہ حضور کی تحلیج پہ کھڑے ہو کر کے دستک نہیں دیتے اگر حالات انتہائی ایمرجنسی ہوتے تو پھر <تصفح> وہ دستک دے لیتے لیکن اس کا ایک طریقہ جس کا جس کو امام بخاری نے بیان کیا نبی بال اضافیہ پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا اس کی تشریف ملالی کاری کرتے ہیں لفظ اتنے خوبصورت ہیں اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو آپ لذت ضرور دیں گے بعض لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کہ انسان جھوم اٹھتا اقبال کے دیکھیے نوجوانہ چوزنا مشغول تن از حیا پیرانے کہن ساختہ پرداختہ دل باختہ دو مسلے آخت اب لفظ اتنے خوبصورت ہیں اب دیکھیے ملا علی کاری لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر حضرات صحابہ حضور کے دروازے کو جو دستک نہیں دیتے تھے انگلیوں سے اور پوروں سے دستک دیتے تھے اس کا کیا مطلب کہتے ہیں اے زربن خفیفن و دکن لطیفن تازیمن و تقریم و تشریف یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے سائرت صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں یہ حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی سے ابا نے دے کے بھی دکھا دی یہ ہے حضور کے آداب کی رعایت جس کو ملحوظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا بلکہ اللہ فرمایا اے ایمان والو میرے نبی سے جب سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ پہلے گھر جاؤ صدقہ لو فقیر ڈھونڈو خیرات کرو پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ تمہیں پتا چلے کتنی اونچی بار اس آپ کریمہ کا نزول ہوا چاند سیر جو خیرات کر کے حضرت علی نے حضرت سے دس مسئلے پوچھے فورا آیت منسوخ کر گیا. حکم ختم ہو گیا آیت قرآن میں بات کیا کیوں ختم کر لیا گیا صحابہ غریب ہے ان کی غربت کا لحاظ رکھا ہے کہ پھر تو میرے حضور سے امیری مسئلہ پوچھ سکیں گے زیادہ غریب سے ابھی تو مسئلہ پوچھ نہیں سکیں گے اچھا اللہ کو آیت کریمہ کے نزول کے بعد پتا چلا سے ابر غریب ہے یا پہلے ہی پتا تھا؟ اگر پہلے ہی پتا تو پھر آیت نازل کیوں کی کہا نازل اس لیے کی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا ادب کیا ہے یہ جو اٹھا رہے ہیں حکم کو یہ تمہاری سہولت کے لیے اٹھا رہے ہیں ورنہ میرے نبی کے ادب اور میری نبی کے تعظیم کا عالم یہی ہے کہ تم پہلے گھر جاؤ صدقہ لو خیرات کرو اور پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ جس طرح نماز سے پہلے وزو کیا جاتا ہے میرے محبوب سے ملنے سے پہلے خیرات کیا جاؤ یہ اتنی اونچی بار ہے جب اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ آواز کو بھی قابو رکھنا اتنی اونچی بار ہے کہ صدقہ دے کے حضور کی چوکھٹ پہ آزر ہونا اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ حضور سے کسی انداز میں تقدم بھی اختیار نہیں کرنا ہے لہجہ بھی بلند نہیں ہونا ہے تو پھر ایک مومن کیسے گوارہ کر سکتا ہے کہ آقا کی توہین ہو یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ چودہ صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی ہم نے گڑناطے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا ہم نے انسانوں کے پرکھ چڑھتے ہوئے بھی دیکھے ہم نے دجلہ کی کناروں پر اور اس کی لہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہم نے درد کی یہ ساری کہانی بغداد کی اس بھیا گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا بھی نار کیا گیا یہ منگولوں نے ظلم کی اور جبر کی حتیٰ کہ خانے کے اندر پانی جب چھوڑا گیا تو سوا لاکھ لاشیں ہم نے بغداد کے طے سے اٹھائی بد نصیب دن بھی ہم نے دیکھے اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے ہیں یہ بھی خوشگوار دن نہیں ہے کابل کنٹھار قلعہ جنگی دشت تقریب بغداد علکود, کشمیر دشتے لہلا تو جہاں جہاں دیکھنے آپ امت مسلمہ سخت اس طرح میں گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے قید شیلابر کے کیمپوں کے اندر ہمارے قیدی تڑپ رہے ہیں ابو غریب کی جیل میں ہمارے لوگ تڑپ رہے ہیں آفیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے اور غیروں کے میں میں اس وقت پوری امت مسلمہ جس اس طرح میں یہ کل کی کہانی ہماری رگیں کاٹی گئی اور شاہراہ جب کاٹ کر کے جب خون بہ گیا تو پٹروں میں پٹرول بھرا گیا پھر لاشوں کو آگ لگا دی دیے اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے رکھ سے بسمل کے تماشے کرتے تھے تو بانتے تھے ساتھ کیا لگاتے تھے یہ کل کی کہانی ہے کہ شبران جانے والے کنٹینروں کے اندر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک بوتل پانی کی نہ دی گئی اور جب پیاس کی شدت سے وہ تڑپے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے اور جب وہاں جا کے کنٹینر کھولا گیا تو تین سو میں سے صرف دو آدمی بچے تھے جو دکھ کی کہانی سنانے کے لیے باقی رہ گئے یہ کل کی کہانی ہے کہ ایک عورت کے جسم کو زخم لگا کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا اور امریکی گونڈے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتے تھے یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے سروں سے بال لوچے گئے اور ان زخموں میں تضاد پھڑکا گیا اور ان کے طرف سے کا تماشا دیکھا گیا یہ کتوں اور بلیوں کے حقوق بنانے والے مکات اور ایاس اتنے گندے اور اتنے گھنونے اور اتنے سطفات اور اتنے سخت دل ہیں کہ انہیں انسانوں کا تماشا لگا کے خوشی ہوتی ہے یہ سب کچھ منافقت ہے یہ بلیوں اور کتوں کے جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بنانے والے یہ سب مکاری کرتے ہیں انسانوں کا بہتا ہوا خون اور افغانستان کے پہاڑ خون سے رنگے گئے اور آرات کے اندر جو کچھ ہوا موسل کی شام کون بھول سکتا ہے اور کون ان لمحوں کو بھول سکتا ہے جب بغداد کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں کے سہلوں کے اندر کبرے کھو دی تھی ہمیں بڑے چرکے لگے ہمیں بڑے دکھ پہنچے بڑی اذیت نے لیکن یہ وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ ہماری زندگی میں لمحے بھی آئے کہ جس طرح ہاکی اور کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر پیج ڈالا جاتا ہے اور پوری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ تو ہین رسالت کا میچ کھیلے اور بارہ ہزار لوگ جو ہیں وہ اس کی رجسٹریشن کروا ہے یہ ڈوب بننے کا موقع ہے امت مسلم کے لیے حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ دو ہی باتیں یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا آج کے رسول زندہ رہے گا دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ رہے ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتی ہمارے شب و روز غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتے ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے یہ دن بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے یہ باذین میں رکھیں ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھے بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی جب مسٹر ہیمفر اور آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے, ٹکڑے سازش کر رہے تھے تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے ادھر ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے انہی دنوں کا مسیح پڑا ہے دیکھ مسجد میں شکست رشتہ شیخ اور بدھ کدے میں برہمن کی پختہ ظناری بھی دیکھ کافروں کی مسلم آئین کا بھی نظارہ کر اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کباب سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی دیکھ وہ دن بھی ہم نے دیکھے لے گئے تسلیس کے پر میرا سے خلی ہم نے وہ دن بھی دیکھے اسی کشتی کو ہے خوف تلا سب ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے ہم نے بدترین دن دیکھے اور یہ حالات آئے ہیں امت مسلمان کے ہم نے لٹتے ہوئے انگلس کی کہانیاں بھی پڑھی ہم نے بیت الحمرا پر جو ہے وہ انگریزوں کو بنگڑا ڈالتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہم نے مسجد کل تباہ کو جو ہے وہ گھوڑوں کا استبل بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے بڑے بد نصیب دن ہمارے اوپر آئے اور یہ دو چار اثروں کے اندر تو جو حالات ہیں وہ انتہائی بدترین ہے لیکن میں کہانی سنا رہا ہوں اپنے کمزور ترین دور کی جب سلطنت عثمانیہ نہ ہونے کے برابر سلطان عبد الحمید کا زمانہ ہے اور انگلینڈ کے اندر ایک فلم تو ہین پہ بنتی اس کمزور حالات کے اندر جبکہ چینے کی راہ تلاش کر رہے تھے یہ لوگ سلطان عبد الحمید فوجی لباس پہن کے ہاتھ میں تلوار دھام کے میدان میں آ جاتا ہے اتنے بدتسیب دن تھے اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے لیکن آج چھپن ستاون اسلامی ممالک اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں چھپن ستاون اسلامی ملکوں نے ڈھپ کا ایک زوردار بیان بھی دیا حکمرانوں کی OIC ایک مدا گھوڑے کا کردار ادا کران سمجھتے ہیں میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا کہ یوسف گلانی کو تو کہہ سکتے ہیں کل قیامت کے دن آمنا کے لال نے پوچھ لیا گلانی میری تو ہین ہوتی تھی اور تیرے ہاتھ میں وزارت کا قلم دان تھا تو ایک ڈھبکا بیان بھی نہ دے سکا تو گنبد خزرا کے مکین کے سامنے کیا جواب دے گا ماں فاطمہ نے پوچھ دیا میرے پاپا کی توہین ہوئی تھی اور تیری زندگی بے تفتی نہیں ہوئی تھی تو کیا جواب دے گا شاید ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کی دین ہے حکومت لیکن حکمرانوں نے دھوکہ کھایا ہے یہ تخت و تاج ہمیں امیرکا اور یورپ سے نہیں ملے یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نصیب ہے یہ پاکستان بالخصوص ہمیں تھالی میں ڈال کر نہیں دیا گیا بھیک مانگنے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں خون کی پہتی ہوئی دھارے آج بھی گرم ہے جس وطن کے لیے تھی وہ لمحے بھول سکتے آپ جب ماں کی سے تھی وہنا جاتا اور کربان کی نوک پہ جڑا پٹک کے فرش پہ مارتا بچے کا پیٹ پھٹ جاتا ماں رونے کی بجائے کہتی پاکستان کا مطلب کیا لا قانون ریاست کیا ہوگا محمد رسول یہ پاکستان ہم نے خون دے کے دیا ہے اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان آسر کیا ہے دنیا کے اوپر نظریے کی بنیاد پر بعد سے وجود میں آنے والا ملک ہے پاکستان اس کا جغرافیہ بعد میں ہے نظریہ پہلے نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بعد سے وجود میں آیا اس کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنی ममता भरी گودیاں نچھاور کی سب حلال پرچم پر قربانیاں پر پیش کی گئی تھی پاکستان زمین یوں ہی شاد بات نہیں ہوئی بلکہ اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کا خون ہے کتنی عورتوں وہ خون بہا اور کتنوں نے اپنی آگو سے ہاتھ دھوئے تو یہ ملک ہمیں یوں ہی نہیں ملا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واشنگٹن کی دین ہے اور ایک ڈھب کا بیان دینا جو ہے وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے یہ وطن حضور کے غلاموں کا وطن ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے بلکہ پوری دنیا کے 56 ستاون اسلامی ممالک آتا کیا ہے یہ مکہ اور مدینے کا فیضان ہے یہ واشنگٹن اور یورپ کا فیض نہیں ہے یہ آمنہ کے لال کا بحث ہے حضرت عمر رتی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں عرض تحامہ سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کسی نے کہا عمر بائیس لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور اس چٹیل میدان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہو کیا باجرا ہوا کہا تمہیں نہیں پتا مجھے کہانی یاد آ گئی کہا کیا ہوا کہا میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چلایا کرتا اسی میدان میں میرے باپ نے مجھے کہا کہ پانچ اونٹوں کو لائن میں کھڑا کر میں آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہوتا میں پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑا ہو جاتا میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر کے پانچ اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو تو اسی چٹیل میدان میں مجھے میرے باپ سے مجھے مار پڑی اور آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی شرد سے لے کر غرب تک سارے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہیں یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے میں تو پانچ اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا اور آج شرد سے تک دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے تو اور کیا تو مسلمہ کو جو حکمرانی ملی ہے یہ حضور کے نالین کا ہے اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مرزئیوں کے بھائی بنتے پھرتے ہیں شرم کروا کرو نہ بنو مجھے ایک درویش نے بتایا کہ پھانسی کا پھندہ پورا آ گیا تھا صرف دو دیکھیا کام آ گئی ایک تو جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ کام آ گیا آج بھول گیا ہے اس کہانی کو اس وقت بالکل پورا آ گیا تھا. یہ مدینے نے بچایا ہے یا مکہ نے بچایا ہے اور آج جو کتے مکے اور مدینے پہ پہنچتے ہیں آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے یہ چار دن کا تخت و تاج ہے چار دن کی کہانی ہے ہم اگر زبداری کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرے ہم میاں نواز شریف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے اللہ سے توبہ کرے ورنہ اللہ کا کہہ پڑے گا اس کا رگب پڑے گا قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہے لیکن قوم تو وابستہ کر سکتی ہے لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم قداری نہیں کر سکتی تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہہ لے قوم صحیح ہوئی ہے ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر کوئی ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا چھکاؤ کے جانا جانب ہو گیا اور تو بھول گیا کہ شاید جو ہمیں کتنا بڑا لیڈر لیڈر تو کوئی نہیں ہے قوم کی مجبوری ہے لوگ چھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں قوم کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کر اور یہ جو غذب کیا اور ظلم کیا مرزیوں کو جو ہے وہ بھائی کہا مرزائی ختم نبوت کے باغی ہیں رسول اللہ کے دشمن ہیں مرزا کاجیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجلیوں کی اولاد ہے جو بدبخت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے اللہ سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے ورنہ اتنا بڑا گنا کیا ہے جو دنیا بھی برباد کر دے گا بھی برباد کر دے. یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا پاپڑ دے رہے ہیں علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ دو لفظوں میں نچوڑ دیا حج کر دی اور پھیل سوتے مشرق میں اقبال نے اپنا سارا فلسفہ دو لفظوں میں نے چھوڑ دیا اقبال کہتے ہیں کی محمد سے بفا سونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے بفا سونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. شخصیت پرست نہیں ہے۔ فتنے ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے ہم نہیں ہیں شخصیت پرست نہیں ہیں۔ غلام خاجہ یا غیرت نواز کہ در دینش ملوکیت حرام ہم تو ساقا کے غلام ہیں۔ میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے باقی ہے آرام جہاں ہمارا۔ ان لوگوں کو غلط فہمی ہو لوگوں کا وہ دیکھ کر کے اور جو مسجد پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے یہ قوم بے غیرت نہیں ہے حضور سے کے رشتے کو نبھانا جانتی وہ گود ابھی فاج نہیں ہوئی جس نے غازی علم الدین کو جنم دیا تھا وہ گود ابھی فاج نہیں ہوئی جس نے عامر چیمہ کو جنم دیا تھا غلط فہمی ہو گئی اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں ہر شہر برداشت کر سکتے ہیں لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے مغرب نے اپنے, اپنے انداز میں سوچا ہے وہ کہتا ہے کہ نبی بھی تو ایک انسانی ہوتا ہے لیکن نہیں ہم ہر شہ ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں لیکن جب میں پہ آئے تو سب نبی کے نام پہ بال کے پھر بھی کہتے حق ادا نہیں ہوا بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے کدو تیرے نام پہ جان پیدا نہ ایک جان دو جہاں پہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کیا کدو کروڑوں چہاں پاکستان منڈیاں مچھلی بازار بنی ہوئی توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کو تماچے لگا رہی تھی شاہی قلعے کے کی اندر ایک وزیر ایک اور سے تھپڑ کھاتا ہے اس بے ہمت کی بات کرتے ہو ایک ایک عالی نسب شخص کا پیڑا فضا میں گھومتا ہے کہ آلی جناب کا بھی نشہ نہیں اترا اس ابھی نیچے سے پیڑا उतरेगा اس سمت کی بات کرتے ہو تمہارے کملوں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بوتلیں جو نکلتی ہیں اور سبھی پہ ان کو صاف کرتا ہے بے کو تو اس سمت کی بات کرتے ہو ہمارا ایمج محمد عربی کے دم سے ہمارا سب کچھ حضور لوگ تو آکسیزن سے جیتے ہیں اور ہم سانس بچ کے رسول سے لیتے ہیں حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں حضور کے نام سے مرتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بہت چیزیں ہم نے برداشت کی بڑی بہت کچھ ہم نے برداشت کی ہمارے ہم پاس ساتھ ان دو چار اشروں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے ہمیں ام احمد کی چیخیں آج بھی یاد ہیں ہمیں موسل کی بیٹی کی کہانی آج بھی یاد ہے ہمیں برداشت کی ان بچیوں کو جو ہوا کر دی گئی آج بھی آج ہے ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ نہیں جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین یوگی میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک لو ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہے وہ ایک باہر گھومتا پھرتا ملک میں آنا نصیب نہیں ہے آج وطن کی ہوا کو طرف رہا ہے حال ان کا بھی یہ ہوگا اور کتنے سال گزر گئے ایک وہ حکمران تھے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے ہوئے یہ موجودہ حکمران یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دل پر تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین یو بیٹھا ہے ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو نور الدین زنگی بیٹھا ہے حضرت عمر بن عبد السیز بیٹھے ہیں محمد بن قاسم بیٹھا ہوا ہے یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے لوگ سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے کتنی جزرت آمیز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے انگلستان کے شہزادوں نے ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا اور حاجیوں کے اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے دریدا داہنی کی جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے وہ غصے سے دانت پیستا تھا اس کی رگیں پھول گئیں اور اس نے تین مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کرے اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی کی آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے سلطان ایوبی پھر پونے تین سال تک مسلسل چار پائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی ایش و عشرف کرنے والے حکمران سنیں یہ تھے حکمران یہ تھے تخت و تاج کے مالک پونے تین سال تک اس نے چار پائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گھڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ اس نے وہ بارود والی ہنڈیاں تیار کی بہت کچھ کیا اس نے دن رات واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے جاتا ہے محاذ پر ڈٹ جاتا ہے پونے تین سال تین سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری کی انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے گرفتار ہو بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی نائٹس کو پانی کا آپ دیا کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں جسے آپ دیتے ہیں پانی کو سے امان دیتے ہیں ہم سفارتی آداب جانتے ہیں بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے میں آزاد کرتے ہیں لیکن جب پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوب بھی آپ کے سے باہر ہو گیا وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ کے, کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہو کہا اوہ کتے تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو محمد اربی نے اپنا نوکر بھیج دیا محمد اربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر گا اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی حضور خواب میں ملے کہا نور الدین دو کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں سلطان اسی وقت اٹھا لبائی کا یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا اٹھارہ انیس دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے چالیس لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع کہا کہ تم میرے پیچھے آ جا۔ مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو۔ گئے. پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا لیکن جو دو شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا کہا دو سوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں جن کو روزہ رکھتے ہیں وہ نہیں آئے کہا بلاؤ بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا یہ تو وہی کا ادھر کیا لینے آئے ہو کہا اللہ اللہ کرتے ہیں. کہا چلو ان کے پجرے میں چلا گیا دیکھا تو قالین بچھا ہوا کوئی آسار نہیں ہے کالین اٹھایا نیچے پڑا ہوا اٹھایا تو نیچے سے سرونگ تھی وہ حضور کے جستے اطحر کو نکالنے کی سازش کر رہے تھے سارا دن مٹی نکالتے رات کو بقی کے قبرستان میں پھینکاتے اور روایات میں آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روزہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہے وہ جذباتی کرنے والے ہیں سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا اور روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری کروڑوں انسان بستے ہیں آپ کا شکریہ یہ نوکری آپ نے یہ نوکری آپ نے مجھے اتا کی صاحب ہر ایک کا مقصوم نہیں ہوتا ہر ایک کا مقصوم نہیں ہے یہ قسمت والوں کو اعزاز ملتا ہے جب راج پال نے رنگیلا رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آ بھی تھی بڑوں نے حملے بھی کیے خود غازی علمدین کا دوست عبد الرشید اس کے ساتھ تین مرتبہ ٹاس بھی وہ کہتا تھا میں ماروں گا غازی علمدین کہتا نہیں اس کتے کو میں ماروں گا تینوں مرتبہ جو ہے وہ کرا فال غازی علمدین کے نام نکلا اور پھر وہ چھری لے کر کے گیا اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راج پال کو قتل کیا اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا وہ شخص کا جب جنازہ اٹھا تو چھ لاکھ لوگ جنازے میں شامل تھے امر ملت پی سید جماعت علی شرحت اللہ تعالیٰ علیہ ایک تاریخ ساز جملہ کہا آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑے ہیں بڑے, بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے میرے دل میں یہ جذبہ نہیں جاگا فلاں پہلوان میں ہوتا پھر کہا ہاں ہاں میں نے بڑے بڑے بلیوں کا تذکرہ پڑھا ہے میرے دل میں یہ امنگ بھی جاگی کہ فلاں ولی بھی میں ہوتا لیکن جب غازی المدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں میانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا تھا کاش آج اس چار پائی پہ پائی پائی میں ہوتا میں نے خود ان آنکھوں کے ساتھ غازی آمر چیما کی قبر کی پائتی کی جانب ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا جو رو رو کے کہہ رہا تھا ربا میں یہ نہیں کہ میں نے آمر چیما بنا دے میں تو یہ دے قدمہ دی خواہ بنا دے یہ بلند نصیب ہے جس کو ملے یہ ہم نے آرزو کرنی ہے یہ ہم نے تمنا کرنی ہے آج لبئی کا رسول اللہ رسم کے طور پہ نہیں میں تو اب اپنی دعا میں مرکزی دعا یہی رکھی ہوئی ہے کہ بڑی تقریریں کر رہی ہیں کہ دو ہزار سات کا میں نے بارہ سو دوسرے قرآن ایک سال میں دیا اللہ نے بڑی توفیق دی ہے اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے یہاں ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں میں چلے جائیں سیالکوٹ میں چلے جائیں لاہور میں چلے جائیں جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ تقریر کی کمی نہیں سننے والوں کی کمی نہیں محبتوں کی فراوانی ہے لیکن ڈرتا ہوں کہیں لفظی لفظ نہ رہ جائیں مالک کمزور ہوں اتنی طاقت تو نہیں اندر اور کمزوریاں تو ہیں لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے کہ کسی گستاخ کا کلیجہ چیر کے راکے دے اتنی قوت دے یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے اور اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے وہ دیکھو عامر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر گیا ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پہ قربان یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے کسی کو عمر گزر جاتی ہے کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا ہے یہ قسمت کی کہانی ہے آرزو تو پیدا کریں دل میں تمنا تو کریں دل میں اور یہ آرزو خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلجے کو چیل کے رکھ دیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں کا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا آپ کی جو توہین کرے گا ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے ہزارہ ہاں کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بےغیرت نہیں ہیں نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا ہے وہ اتنی اونچی ذات ہے اصل یہ ہمارا امتحان ہے میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 آٹھ میں بھی کہا تھا یہ ہمارا امتحان ہے ورنہ اللہ تعالی جل ہو۔ مچھروں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا ابابلوں سے بھی ہاتھی مروا لیتا ہے محبوب علیہ السلام کی توہین کوئی کر کے تو دیکھے لیکن یہ ہمارا امتحان ہے ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہماری آزمائش ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں کہ نہیں سب سے اولین ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی تھی چونکہ قوت حاکمہ کے وہ مالک ہیں لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑ کے سوئے ہوئے ہیں اور خواب خرگوش میں ہیں جو مرضی ہوتا رہے جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے سے کہ ووٹ کھڑے ہوں یہ تو شور اسرافیل سے جاگیں گے اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی ہے کہ وہ ان کے سے پکڑے اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے یہ واضح میں رکھے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینل کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو گے کئی کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے چاروں ائمہ متفق ہیں سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس فتر کو لکھا اجولن شاطام نبیا او آباہ او تنکا ہو بانت من ہو امرا تو ہو لم کہ جس شخص نے کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہو تو فتح گیریا اٹھائیے اس کو فتح ہندیہ بھی کہتے ہیں پانچ سولہ ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسے گفت کے جاما پیغمبر ریم نات بوت کسی نے کہا حضور کا لباس میلا کو چلا تھا پانچ سولہ نے کا اس کی گردن اتار اس نے حضور کے لباس کو میلا کہا آزم چشتی کہتا یار نوں میلی اکھ نہ مر مرسیں کافر ہو گئے اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے اتنی دیر تک ہم سرخدو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچا لیتے ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کوشش کریں اس کے لیے منصوبہ بندی کریں یہ احتجاج یہ جلوس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ بازر میں رکھیں اس سے مغرب کو کیا نقصان ہوگا اگر ہم روتے ہیں تڑپتے ہیں اور گرم سڑکوں پہ شدید گرمی میں چلتے ہیں تو مغرب تو خوش ہوتا ہے ہم نے چٹکی بھری اور دیکھو یہ کیسے تکلیف میں لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اپنی اپنے ان جذبوں کو بیدار رکھیں اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کام ہو جاتا ہے ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں ہم ان کی مصنوعات کا بائی کارٹ کریں جو اتنا نہیں کر سکتا کہ دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا تردد کر لے کہ نہیں یہ نہیں مجھے یہ دے دو تو وہ پھر کس طرح اس کے رسول کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ لوگ زر پرست ہیں پیسے کے بندے ہیں اور پچھلی مرتبہ جب بائی کیا تھا ہوش ٹکانے آگے تھے اس کا تسلسل رہتا تو واقعہ دوبارہ نہ ہوتا تو ہم ان کی چیزیں ان کی مصنوعات خریدتے ہیں بالخصوص کتنی کمپنی ایسی ہیں جو اسرائیل کو پیسے دیتی ہیں ان کو فنڈنگ کرتی اور ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مغرب کی مصنوعات کا پوری قوت کے ساتھ مقدور بار بائیکاٹ کریں اور ایک آخری کام ہمارے کرنے والا یہ ہے میں سے تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں کہ ہم نے مغرب کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا ان کی تہذیب کا بھی بائکاٹ کرنا ان کے تمدن کا بھی بائک کرنا وہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں اور ہم ان کا مذہبی شیا ٹائی کو اپنے سینے پہ سجائے ہوئے ہو انسان ذرا سوچ تو صحیح غلامی رسول کا لقب جو زیبا ہے وہ تیرے رسول کی توہین کرے اور تو نصارہ کی سنت جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر بنائے ہوئے ہو ان کا لباس ان کی وضاء اپنائے ہوئے ہو محمد عربی سے وفاق کا تعلق اور وفاق کا تقاضا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے رنگ میں رنگے چاہو محمد دی زیارت محمد رنگ وچ چوں بنام میں مصطفی خانم درود از خجالت ادمی گردت وجود عشق بھی گوے کہ محکوم غیر سینے تو از غتا مانند دے تا نداری از محمد رنگو بو بر زبان خود میالہ نامے ہو اور میرے عرض فرماتے ہیں یاری لاتوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار اس رنگ میں رنگے جاؤ میرے استاد فرما کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تم میں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے ہیں کہا نہیں تمہاری وزا شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ دور سے پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مستفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا میشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے تو صاحب آئیے ہم جو ہے پوری قوت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اس سلسلے کے اندر کھڑے ہوں کانفرنسیں شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک ایسی فکر بھی ہے کہ کیا فائدہ ہوگا اس اجتماع کا کیوں فائدہ نہیں ہوتا ایسی کانفرنسیں ایسے اجتماعات سینوں میں حرارت پیدا کر غازی علم الدین شہید بھی تو ایک کانفرنس میں گیا تھا اور وہاں سے جذبہ لے کر کے آیا تھا اور غازی عامر چیمہ نے بھی تو جلوس دیکھے تو پوچھا تھا یہ کیا ماجرا ہے تو پتا چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے ہم نے شعور کو بھی بیدار رکھنا ہے اور مغرب کی مصنوعات کا بھی بائی کرنا ہے ان کے کلچر کا بھی بائکاٹ کرنا ہے اللہ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور اور حصار نصیب فرمائے وہ آخر الحمد داوانہ رب العالمی